بسم اللہ الرحمن الرحیم نسب مطاہر اللہ عز وجل لقد مطر رسول من فسکم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو یعنی لقد جَ اکم رسولم من الفسم بفتح فتح الفا پڑھا جس کے معنی یہ ہیں کہ بے شک آئے تمہارے پاس اللہ کے رسول تمہارے اشرف اور افضل اور سب سے زیادہ نفیس خاندان سے اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بیتبار حسب و نصب کے تم سب سے افضل اور بہتر ہوں میرے آباؤ اجداد میں حضرت آدم سے لے کر اب تک کہیں زنا نہیں سب نکاح ہے ابن عباس اور ظہری بھی من انفص یعنی فا کے زبر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور من افضلکم اور اشرفکم کے ساتھ اس کی تفسیر فرمایا کرتے تھے جس کی طرف ہم نے اپنے ترجمے میں اشارہ کیا ہے حضرت آدم علیہ السلاط و السلام سے لے کر آپ کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ تک جس قدر آبا و اجداد اور امہات و جداد سلسلہ نصب میں واقع ہیں وہ سب کے سب محسنین اور محسنات یعنی سب عفیف اور پاک دامن تھے کوئی فرد ان میں ذنا کے ساتھ کبھی ملوث نہیں ہوا عباد مخلصین کہ جن کو حق جل شانہ نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہو ان کا سلسلہ نصب ایسا ہی پاک اور متحر ہوتا ہے اللہ ان کو ہمیشہ اسلاب طیبین سے ارحام طاہرات کی طرف پاک و صاف منتقل فرماتا رہا حق اللہ وعلیٰ نے جس کو اپنا مصطفیٰ اور مجتبہ بنایا اس کے مصطفیٰ بنانے سے پہلے اس کے نصب کو ضرور مصطفیٰ اور مجتبہ مہذب اور مصطفیٰ بنایا مصطفین الاخیار یعنی خدا کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کا جس چیز سے جس حد تک تعلق ہوتا ہے اسی حد تک اس میں بھی استعفیٰ اور اجتباء یعنی برگزیدگی اور پسندیدگی سرایت کر جاتی ہے جب منافقین نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تو حضرت حق جان نے صدیقہ بنتُصدیق کی براعت میں سور نور کی دس آیتیں نازل فرمائیں ان میں ایک آیت یہ بھی ہے وَلَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ ترجمہ سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ سبحان اللہ یہ بہتان عظیم ہے ہم اس میں لب کشائی نہیں کر سکتے یعنی اے مسلمانوں تم کو واقعہ عفق سنتے ہی فورن یہ کہہ دینا لازمی تھا کہ سبحان اللہ یہ بہتان عظیم ہے معاذ اللہ پیغمبر کی بیوی کہیں فاجرہ ہو سکتی ہے پیغمبر کی بیوی تو حفیفہ اور طاہرہ ہی ہوگی ابن منظر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا ابن جریز فرماتے ہیں کہ منصب نبوت کے مناسب اور شایان نہیں کہ پیغمبر کی بیوی فجور میں مبتلا ہو ابن عساکر نے اشرس خراسانی رضی اللہ عنہ سے مرفون روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں اثر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل کر کے فرماتے ہیں ایسا ہی اکرمہ اور سعید بن جبیر اور زحاق وغیرہ سے منقول ہے جب پیغمبروں کی ازواج کا فاجرہ ہونا منصب نبوت کے منافی ہے تو انبیاء و رسول کی امہات اور جداد کا غیر عفیف ہونا بدرجہ اولا منصب نبوت و رسالت کے منافی اور مبین ہوگا اس لیے کہ مادری علاقہ علاقہ زوجیت سے بہت زیادہ قوی ہوتا ہے یہ ناممکن ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیغمبر کی تقوین و تخلیق اور اس کی تولید و تصویر ہی معاذ اللہ فسق اور فجور یعنی زنا سے ہو اسی وجہ سے حدیث میں ولد الزنا کو شرالثلاثہ فرمایا ہے اس لیے کہ اس کا نفس سے وجود ہی معاسیت اور فسق و فجور سے ظہور پذیر ہوا ہے یہ قطن ناممکن اور محال ہے کہ خداوند وند زلجلال کا فرستادہ ابن الحلال نہ ہو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء و مرسلین گزرے کسی تعین نے ان کے نصبِ میں کبھی کلام نہیں کیا صرف یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کی مادر آفیفہ مریم صدیقہ پر توہمت لگائی حق جل شاہ نے اپنی کتاب میں نہایت تفصیل کے ساتھ حضرت مریم کی براعت اور حضرت مسیح کی ولادت باصعادت کی کیفیت کو بیان فرمایا اور جا بجا یہود پر لانت فرمائی جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس غیور مطلق کی بے و چگون غیرت ایک لمحہ کے لیے یہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ کوئی خبیص اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے پاک نصب میں کسی قسم کا کوئی شک اور تردد کرے قیصر روم نے جب ابو سفیان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب کے متعلق یہ سوال کیا کہ ان کا نصب کیسا ہے صحیح بخاری کے یہ لفظ ہیں کہ ابو سفیان نے یہ جواب دیا کہ وہ ہم میں بڑے نصب والا ہے حافظ اسقلانی فرماتے ہیں کہ بازار کی روایت میں یہ الفاظ ہیں یعنی حسب و نصب اور خاندانی شرف میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں قیصر روم نے کہا کہ یہ بھی ایک علامت ہے یعنی نبی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے اعلیٰ اور اشرف ہے صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ قیصر روم نے ابو سفیان کا جواب سن کر یہ کہا پیغمبر ہمیشہ شریف ہی خاندان سے ہوتے ہیں ہمارے نبی اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کا سلسلہ نصب جو عالم کے تمام سلاسل انصاب سے اعلیٰ اور برتر اور سب سے افضل اور بہتر ہے وہ سلسلہ تو ذہب اور شجرت النصب یہ ہے سید و مولانا محمد ابن عبد اللہ بن المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسع بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نور بن کنانہ بن خزمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نظار بن معد بن عدنان حافظ اسقلانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں نصب شریف کے سلسلے کو فقط عدنان تک ذکر فرمایا مگر اپنی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ صلاط و تسلیم تک سلسلے نصب کو ذکر فرمایا وہ یہ ہے عدنان بن ادو بن مقوم بن تارح بن یشجب بن یعرب بن ثابت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہم صلاۃ والسلام عدنان تک سلسلہ نصب تمام نصابین یعنی نصب دانوں کے نزدیک مسلم ہے کسی کا اس میں اختلاف نہیں اور اعلیٰذا عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے اختلاف اس میں ہے کہ عدنان سے حضرت اسماعیل تک کتنی پوچھتے ہیں بعض تیس بتلاتے ہیں اور بعض چالیس واللہ و اللہ عالم و اتم و احکم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نصب شریف کو بیان فرماتے تھے تو عدنان سے تجاوز نہ فرماتے ادنان تک پہنچ کر رک جاتے اور یہ فرماتے قدباً نہ یعنی نصب دانوں نے غلط کہا یعنی ان کو سلاسل انصاب کی تحقیق نہیں جو کچھ کہتے ہیں وہ بے تحقیق کہتے ہیں عبداللہ اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اول اس آیت کو تلاوت فرماتے وعاد وسمود والذین من لا الا اللہ ترجمہ عاد اور سمود اور ان کے بعد کی قومیں ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں اور پھر یہ فرماتے کہ نصب دان غلط کہتے ہیں یعنی نصابین کا یہ دعو کہ ہم کو تمام انصاب کا علم ہے بالکل غلط ہے اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ امام م مالک رحمہ اللہ تع عنہ سے سوال کیا گیا کہ کسی شخص کا اپنے سلسلہ نصب کو حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچانا کیسا ہے تو آپ نے ناپسند فرمایا سائل نے پھر حضرت اسماعیل علیہ صلاۃ وسلام تک سلسلہ نصب پہنچانے کے متعلق دریافت کیا تو اس کو بھی آپ نے ناپسند فرمایا اور یہ کہا کہ کس نے اس کو خبر دی ہے